بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال یا موسہ ان المل یَ تمیرون بکل یقلوق فخرج ان لمن عطلومن الکتاب و عقیم صلاح انََََََََََصلاۃ تنہا انىلفحشا ابل منكر ولد اللہ اكبر الله يعلم ما تسنع ولا تقرب الفواح شما دہرمنہ وما بطن سودیم و سود کا رسول ہن نبی یہ مجلس قائم کی گئی ہے نصیحت کے لیے نصیحت کی حقیقت ہے کوئی نفے کی بات پہنچانا یا نقصان سے بچنے کی بات پہنچانا بتلانا یہ نصیحت کی حقیقت ہے کسی کو نفع کی بات بتلائی یا نقصان سے بچنے کی بات بتلائی وجہ اور رجعلومن اقس المدینت یسٰ اس نے موسٰ علیہ السلام کو نقصان سے بچنے کی بات بتائی اخرج انی رقم ان ناسین یہاں سے نکل جاؤ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں تو یہاں ہمارا جمع ہونا اسی مقصد کے لیے ہم سب کی نسبت الحمدللہ علم کی طرف ہے اہل علم کہلاتے ہیں ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اہل مال اہل مال کے اوپر مال کا اثر ہوتا ہے اگر اہل اموال کا مجموعہ ہے تو ان کا آنا اس کے مطابق ان کا گاڑیاں ایسی ہوگی ان کے کپڑے ایسے ہوں گے ان کے ہاتھ میں گھڑی ایسی ہوگی ان کے جوتے ایسے ہوں گے اس سے ہم پہچانیں گے کہ اہل مال ہے اہل علم علم مخفی ہوتا ہے علم کا ظہور عمل سے ہوتا ہے مال ظاہر ہے مال کا ظہور اس اہل مال کے اوپر ہوتا ہے عمل کی باتیں تو بے شمار ہے لیکن جو بات مختصر ہوتی ہے یاد رکھنا آسان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر عمل کی بھی توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیں بلکہ حکم فرما رہے ہیں اتل ما اوح یا علیہ کمن الکتا و ان نسلات تنہا انل فحشہ ابول منکر ودک اللہ اکبر علم تسنع خطاب کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے پتنو واحد کا سیگا ہے اور انتہا جمع کے سیگر وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما سیگلع <تَسْنَعُون> تسن جمع کا سےگا یہ تو امت کو خطاب ہو گیا امت کی طرف رخ ہو گیا معلوم ہوا کہ اول خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حکم ہم کو دینا ہے فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرنا ہوتا ہے تو وہ اللہ ما و واحد کا سیگا ہوتا ہے لیکن جمع کا سیگا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ نے اخیری جملے میں فرمایا کہ یہی نصیحت آپ کی امت کے لیے بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ دو کہیں یا تین کہیں اتل ما اوح یا علی کمنل قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں ایک حکم یہ دیا ہے آگے و عقیم صلاح نماز کو قائم کیا کریں تیسری بات ولاد ذکر اللہ اکبر اب یا تو ولاد ذکر سے مراد اتل ماح یا رقیب صلاحی ہے کہ یہ دو ذکر ہیں اور یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں یا پھر ولد ذکر اللہ اکبر ان دو کے علاوہ تیسری چیز ہے تو یہ تیسرا حکم ہو تو بہرحال اس آیت میں دو نصیحتیں کہیں یا تین نصیحتیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے قرآن شریف میں ترتیب کے اعتبار سے اتلو معافیہ پہلے ہے چونکہ تلاوت قرآن علم ہے اور عقیمی صلیح یہ عمل ہے اور عمل موقوف ہوتا ہے علم کے اوپر تو قرآن ترتیب جو ہے کہ پہلے علم حاصل کرو قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا اب جب یہ علم حاصل ہو گیا اس علم کے مطابق عمل کرو. عمل میں ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ باک نے ہمیں موقع دیا مدرسے میں آنے کا مدرسے سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ علم حاصل کیا اور علم سے مقصود عمل ہے عمل اس کی کوئی انتہائی نہیں شمار نہیں ہو سکتا نیک عمل لیکن یہاں جو بات بیان کی ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر جانچ نماز میں سے ایمان کے بعد سب سے اہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام کو فرمان جاری فرمایا انور اندیل فمن ذئی آہا فقان علیما سواہا ادیم میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام وہ نماز ہے جو نماز کو ضائع کرے گا اس کے علاوہ باقی دین کے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا ہم میں سے کوئی خوش نصیب ایسا نکلے کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک مہینے تک تمام نمازیں باد جماعت پڑھی ہے الحمدللہ یہ تو مہینے کی بات نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد روزانہ کام ہے فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقعہ یا وجوب شامی میں لکھا ہے تو ہم میں سے مدرسے سے جانے کے بعد کوئی خوش نصیب ایسا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ الحمدللہ بلا ازر میری ازر ازر ہے ازر تو خود تیرہ چودہ شمار کروائے ہیں کہ یہ آزار ہے ترک جماعت کے لیے تو عذر کی حالت میں کوئی نہ پڑ سکا جماعت کے ساتھ وہ تو معذور ہے لیکن بلا عذر کوئی عذر نہیں تھا اور اب ایسا کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ الحمدللہ للہ بالغ ہونے سے لے کر چلو بالغ ہم نہ بالغ ہونے میں بے سمجھتے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آج تک میری بلا ازر کوئی جماعت نہیں چھوٹی کیا خیال ہے ہمیں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ایک نصیحت یہ ہے مدہ مدا ماں اب تک ہم سے جماعت کی پابندی نہیں ہو سکی ہم اللہ تعالی سے اگر وجوب ہے تو شامی میں لکھا ہے کہ تر کے وجوب بلا ازر یہ گناہ ہوتا ہے اس میں اور اگر سنت موقع ہے اس کی عادت بنا لے تو عادت بننے کے اوپر یہ گناہ بنتا ہے محدود شہادت ہو جاتا ہے تو ایک نصیحت بعد جماعت جب کوئی ازر نہیں اور ازر لکھے ہوئے بیشتی سے بڑی ہمارے کافی ہے تیرہ سے چودہ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز بعد جماعت ہم پڑھنے والے بنے جب کوئی شرعی عذر نہیں ہے چاہے فجر ہو ظہر ہو کام پر جانا عذر نہیں ہے اگر کوئی کام والا ہے شرعی نظام ہے تو مستر کو یہ حکم ہے کہ نماز کے لیے فرض سنت کے لیے جتنے وقت کی ضرورت ہے اس کو اتنا وقت دینا ضروری ہے کام پر جانا کالج میں جانا کوئی بھی یہ شرعی تر ترک جماعت کے لیے نہیں ہے تو بہرحال ایک بات جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں حضور صلی اللہ سے ہم کو نصیحت ہے ہم کو حکم ہے کہ پانچ وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا ایک دوسرا اطلو ہم ترتیب ایسی کریں جی قرآن شریف کی ترتیب تو علم پہلے حاصل کرو پھر عمل کرو اس لیے اطلو کو پہلے فرمائے وہ علم ہے ہمارے حق میں چلو تو پہلی چیز پانچ وقت کی نماز کی پابندی دوسری چیز تلاوت قرآن شریف قتل معاف کتاب قرآن شریف کی تلاوت انشاءاللہ شاء اللہ بیٹھے میں اکثر حافظ قرآن ہوں گے ہم میں سے ہر ایک اپنے حفظ کے بارے میں حالت دیکھیں جس قرآن شریف کو میں نے حفظ کیا جس طریقے سے حفظ کیا تھا ابھی مجھے وہ قرآن شریف ایسا محفوظ ہے یا نہیں دوسری چیز کہ قرآن شریف خدا نخواست ایسا نہ ہو کہ حافظ بن گئے عالم بن گئے لیکن اس کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں رہی اس کا خیال دھیان اس کی قدر نہیں رہی اور اس کی وجہ سے سینے سے قرآن شریف چلا گیا ملک کا بادشاہ ہو بادشاہ کے ہاتھ سے بادشاہ چلی جاوے دشمن بادشاہ کو چھین لے اس کا کیا حل ہوگا ہو سکے خود کشی کر لے سوسائڈ کر لے اس کے رنج و غم کے اندر تو بادشاہ سے ہاتھ سے ملک چلا گیا اور میرے سینے سے قرآن شریف چلا گیا دونوں میں سے زیادہ خسارے والا کون ہے بادشاہ ہے یا حافظ قرآن ہے تو دوسری نصیحت قرآن شریف میرے استاد اور مفتی عبدالصمد صاحب کے استاد مفتی صاحب کے والی صاحب اور صاحب, صاحب منوبڑی صاحب ہم نے ساتھ میں حفظ کیا تھا ہپس ختم ہو کر میں مواز صاحب کو دور سنا رہا تھا اور میرا جلال آباد پڑھنے کے لیے جانا طے ہو چکا تھا دور سنا کر فارغ ہوا بیٹھا ہوا تھا مواز صاحب کے سامنے معاذ صاحب نے مجھے ایک بات فرمائی کہ نہ تو لے ایک بات کہتا ہوں پرانے آدمی تھے تجربے کار آدمی تھے کہ ہم نے بہت سو کو دیکھا ایک طرف ان کو عالم بننے کی سند ملتی ہے دوسری طرف اپنا قرآن شریف بھول جاتے ہیں کہ بات صحیح ہے غلط ہے یہ مجھے تنبیہ فرمائی تھی مجھے نصیحت فرمائی تھی تو دوسری نصیحت یہ حافظ قرآن है. اپنے قرآن کا حال دیکھیں قرآن شریف ہی اس لیے کرتے ہیں کہ چلتا پھرتا ذکر بنے چل رہا ہے قرآن شریف پر سکے بیٹھا ہے قرآن شریف پڑھے ڈرائیونگ کر رہا ہے قرآن شریف پڑھ رہا ہے یہ ایک حفظ کا مقصد ہے میرا قرآن شریف ایسا ہے رمضان شریف کے لیے فقط نہیں ہے قرآن شریف کہ قرآن شریف رمضان سے میاد یاد کر لیا سنا دیا یہ ہر وقت کا افضل ذکر تلاوت قرآن شریف دوسری نصیحت یہ کہ قرآن شریف خدانہ خواستہ خدانا خواستہ قرآن شریف کچا ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا وقت نکالیں اپنا کوئی نظام بنائیں ایک ایک روح سے شروع کریں آدھی آدھی سائد سے شروع کریں یہ اپنا کوئی ساتھی ہے یا اپنا مقامی کوئی استاد ہے حفظ کا تو حفظ کو استاد سے درخواست کریں کہ میں آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کوئی بھی وقت مقرر کر کے میں اتنا وقت آ کر آپ کے پاس قرآن شریف سنایا کروں روزانہ ایک رکو سنا گھر میں بیوی ہے اپنی بیوی کے ساتھ طے کر لے کہ بھئی کوئی وقت متعین کر لیں کہ اس وقت کے اندر میں یاد کر کے آپ کو قرآن شریف سنایا کروں یہ دوسری بات دوسری نصیحت تیسری ولا تقرب الفوا شما تو منہا ومابتا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بے حیائی کا مرکز بنا اور اب یہ اسمارٹ فون کی شکل کے اندر جیب کے اندر آ گیا دو ہزار اسمارٹ فون رکھتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں نے کبھی اس کو غلط استعمال نہیں کیا ہے اچھے اچھے ظاہری دین دار آ کر بیچارے پستارے حسرت کے ساتھ کہتے ہیں اسی کے بارے یہ اور انٹرنیٹ بس یہ تین باتوں کی میں نصیحت کروں میرے حضرت پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے عام طور پر لوگوں کے اندر دو کمزوریاں پائی ہیں ایک آنکھ کی کمزوری اور دوسری دل کی کمزوری آنکھ کی کمزوری آنکھ پر ضبط قابو نہیں دل کی کمزوری دل اللہ کی یاد سے وافر تو یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پانچ وقت کی جماعت کی نماز سے پابندی بس آگے لمبی چوڑی یہ خدمت کرو یہ خدمت کرو ہم یہ تین کے پابند بن جائیں ہمارے حق میں انشاءاللہ اللہ کافی وافر تو ایک پانچ وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کون اس کا وعدہ کرتا ہے کہ ان اللہ بلا عذر میں آج سے پانچ وقت کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑوں گا پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا دیکھیں تشکیل دوسری بات قرآن شریف جیسے میں نے ارض کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائے جو حافظ ہے قرآن ہے جو حافظ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کا یہ کہ کوئی نہ کوئی ترتیب جیسے جماعت میں چالیس دین چار مہینے نکالتے ہیں تو یا تو پھر اس طریقے سے اپنا کوئی وقت اس طرح نکالیں کہ کسی مستقل مدرسے کے اندر بس اسی کام کے لیے جیسے چالیس دین چلے کے لیے وہ دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے تو یہاں چالیس دین دس دین ایک مہینہ تو اسی کام کے لیے کہ بس قرآن شریف کو اپنا پکا کرنے کے لیے اور جب کسی استاد مدرسے میں جاؤ گے تو انشاءاللہ ترتیب بھی قائم کر لیں اور اس کے علاوہ اپنے مقامی طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے مقامی کو حفظ کے استاد کے ساتھ جو حفظ کے استاد انہیں کے ساتھ یہ مناسب رہے گا عربی پڑھانے والے استاد کے ساتھ نہیں ان کی ذہنیت اور ہوتی ہے ان کی مشغولی اور ہوتی ہے یہ حفظ کے استاد ہی کا کام ہے کہ ان کے پاس حفظ کا کام ہو سکتا ہے تو دوسری تشکیل یہ ہے کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ ان شاء اللہ یہاں سے جاتے ہی فوراً میں اس کا انتظام کروں گا دیکھیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں بہت کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں ٹھیک اب تیسری بات حیک اللہ کا بندہ جو ذمہ لے کے آج میں اسمارٹ فون نہیں استعمال کروں گا ضرورت ہوگی تو سمپل استعمال کروں گا فلا تقرب الفواح شما دہ اور امین ہا وما بتاً یہ جر دیکھیں تشکیل کرتا ہوں کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہے کہ جو اس بات کا عید کرتا ہے کہ آج سے اسمارٹ فون میں ختم کر دوں گا ضرورت ہوگی تو سمپل جو آتا ہے جس میں کوئی قسم میں بس فقط بات کر سکے دیکھیں تشکیل کون ہاتھ اٹھاتا ہے دیکھ لیا علم کے لیے محنت ہے محنت سے کوشش سے علم آئے گا اور عمل کے لیے مخالفت نفس عمل نہیں آئے گا جب تک کہ نفس کی مخالفت کے لیے آمادہ نہ اس کے لیے جو بات ہے وہ مخالفت نفس یہ نفس میں گھس چکا ہے نفس اس کی اجازت نہیں دے گا بس اس پر میں اپنی نصیحت کو ختم اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیقرما ہے آپ آزاد حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے آپ مدرسہ چھوڑ کر گئے ہیں اپنی زندگی کا اندازہ کر کہ میں بھی کروں آپ بھی کریں کہ میری زندگی مدرسے سے نکلنے کے بعد بہتر بنی یا بدتر بنی ول آخرت خیر اللہ کا مین اللہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا میں اپنے حالت کو دیکھوں دین کے اعتبار سے کہ آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر بن رہا ہے یا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر بن رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرما باخردان الحمد الحمدللہ وکلعالمین و سلاۃ وسلام علیہ سیدہ محمد و علی و صحابی